بسم الله الرحمن الرحيم شرع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وان تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ان يقدر عليه يقول ان ہمیں شہر مکہ کی قسم اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سمال برباد کر دیا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 يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كذروا بأسرع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 پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایماندار اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے یہی لوگ صاحب سعادت ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے